أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم ربي وحنفي وحنفي <تصفيق> يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين اي بني اسرائيل اذكروا يادواوا نعمتي التي میری وہ نعمت جو انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کی ہے وہ انی فلطو کم العالمی اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اجمالن اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ جو نعمت میں نے تم پر کی اسے یاد کرو اور وعدے کو پورا کرو یہاں پہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس نعمت کی تفصیل بیان کی ہے نعمتیں اللہ تعالی نے گنوانا شروع کی ہیں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کی ب عنی فلکمین اور میں نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی یہ فضیلت بنی اسرائیل کو اہل جہاں پر تھی اپنے دور میں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ بہانا ہوا تعالی نے بنی اسرائیل سے بھی زیادہ خزیلت دی کن تم خیر اماتن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم خیر اماطن اخری للناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الناس قرنی سم ولہ دینہ یلونا ہوں سم اللہ کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں اس کے بعد جو ان سے ملیں گے پھر اس کے بعد جو ان سے ملیں گے یعنی صحابہ کرام رام رضوال اللّہ علیہ مجمعین کی جماعت تابعین کی جماعت اور ان کے بعد طباء تابعین کی جماعت ان لوگوں کو ان زمانے کے لوگوں کو خیر القرون کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں تو بنی اسرائیل کے بعد اب فضیلت سب سے زیادہ اہل جہاں پر وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے بس جاؤ اس دن سے لا نفس نفسن کفایت کرے گی کوئی جان عن نفس کسی جان سے شی کچھ بھی کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی کفایت نہیں کرے گی و لا قبال منہا اور اس سے کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی منہا اور ان سے کوئی بدلہ فدیا نہیں لیا جائے گا لا ہم یون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی بنی اسرائیل کو نعمت یاد دلانے کے بعد اللہ تعالی نے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا ہے فورا کہ اس دن سے ڈر جاؤ جو قیامت کا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین کی پکڑ سے چھڑانے والا کوئی نہیں اور کسی بھی صورت بچاؤ ممکن نہیں بنی اسرائیل کو بھی اپنے وڈیروں پر بزرگوں پر اور چونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھی انبیاء پر ان کو بڑا مان فخر تھا کہ ہمیں یہ بچا ہی لیں گے جس طرح آج کل بھی کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو مرضی کر لو ہمارے جو بڈھیرے ہیں پیر فقیر وہ ہمیں بچا لیں گے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا وہ بھی کئی لوگ اپنا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے کیسے بھی ہیں آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش تو ہوگی ایسے ہی بنی اسرائیل تھے تو اللہ سبحانہ ہوگا تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ لا تجزی نفس عن نفس آپ کوئی بھی کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا کوئی جان کسی دوسری جان سے کفایت نہیں کرے گی دوسرے کے حصے کا عذاب کسی اور کو نہیں ہوگا جس نے جو کیا ہے اس کو وہ بھگتنا پڑے گا ولا اقبال منہا شفاعتوں کسی قسم کی کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی یہ جو شفاعت اور سفارش کی نفی ہے یہ اہل کفر کے لیے ہے کہ جو لوگ کافر مشرق ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فماشن فاحم شفات شاطین انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفات فائدہ نہیں دے گی ہاں اہل ایمان کے حق میں شفاعت اللہ اب العالمین اس کی اجازت دیں گے اور قبول بھی کی جائے گی منزل بھی یشفاء اللہ بھی ادنی ہی کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے اللہ سبحانہ و صاح کی اجازت اور اذن کے ساتھ ہی شفاعت کی جائے گی اللہ جس کو شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے وہ شفات کرے گا جس کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی صرف اس کے لیے شفات ہوگی کسی اور کے لیے نہیں اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صدیقین شہداء صالحین کی شفاعت اس کا ذکر احادیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ لوگ شفاعت کریں گے اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ لیمیاد الرحمن جس کے لیے رحمان اجازت دے و ردا اور راضی ہو شفاعت پر اس کے لیے شفاعت کی جائے گی تو انبیاء کرام صدیقین شہادہ صالحین کی شفاعت اہل قبائر کے لیے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کے لیے اہل ایمان کے لیے ہوگی جی اہل کفر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے والاقبل منہا شفاعت کوئی شفاعت اس دن قبول نہیں کی جائے گی والب منہا ادل کوئی اوزیا غصول نہیں کیا جائے گا بندہ پھنس جائے تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ یا تو کوئی سفارش کر دے بندہ چھوٹ جاتا ہے یا پھر فدیہ دے دے فدیہ دے کے بھی بندہ چھوٹ جاتا ہے یا پھر اس کے کوئی حامی و ناصر ہوں کوئی مددگار ہوں وہ اس کو قوت بازو کے بل بوتے پر چھڑوا لیں تو یہ تینوں کام قیامت کے دن نہیں ہوں گے بلاق منہ ادر کوئی عوض کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا کہ عذاب کے بدلے کوئی چیز دے کر بندہ عذاب سے بچ جائے ایسا نہیں ہوگا والی ان سارون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑوا بھی نہیں سکے گا واحد نئی ناک آلِ فراؤنا یسو مونک مسو یو ضبنا ابنا کم وقد عالی تم اور جب ہم نے جاتی آل آل سے تم سو البی وہ تمہیں چاہتے تھے سو الزابی اذاب کی برائی مطلب سخت ترین عذاب برا عذاب دیتے تھے یو ابناءکم اب وہ بری طرح سے ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو بافید علی کم بالا مبی عظیم اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلوا رہے ہیں کہ آل فرعون سے ان کو نجات دی یہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتے ان کو خدشہ تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو عددی قوت ان کو حاصل ہو گئی تو یہ فرونیوں پر غالب با جائیں گے تو مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے بنی اسرائیل کی نسل ختم کرنے کے لیے انہوں نے ان کو بیٹوں کو ان کے قتل کروانا شروع کر دیا پھر خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ سارے ہی قتل ہوتے رہے تو بنی اسرائیل محنت مشقت کا بہت سا کام کرتے ہیں فرونیوں کے لیے ان کی ملازمت نوکری چاکری کرتے ہیں پھر یہ کام کون کرے گا یہ پھر انہی کو کرنی پڑے گی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک سال جو بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے اگلے سال جو پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے تو جس سال ہارون علیہ سلا تو پیدا ہوئے وہ ایسا سال تھا جس میں بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا اگلے سال موسا علیہ سلا کو پیدا ہوئے تو یہ وہ سال تھا جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا تو خیر اللہ سبحانہ ہوا تو نے انہیں بچا دیا اس کا واقعہ آگے صورتحا میں تفصیل کے ساتھ آئے گا وہاں ذکر کریں گے تو یہ عذاب تھا بہت بڑا بیٹوں کو قتل کر دیتے بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے ورت نہ بھی کبل بہرا تھا اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا اس کی وضاحت بھی آگے آئے گی کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے موسا علیہ السلاط السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت نکلو یہ رات کو لے کے نکلے آل فرعون کو خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا پیچھے فوج تھی اور آگے سمندر تھا اصحاب سابے کہنے لگے انامدرا خون ہم تو پکڑے گئے اب بچنے کا راستہ نہیں کہنے لگے انبی سیاح دین اللہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے راہ دکھائے گا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارو تو سمندر کا پانی روک گیا درمیان میں راستے بن گئے انہوں نے سمندر پار کر لیا پیچھے سے پھر اور اس کا لشکر وہ بھی انہی راستوں پر بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھا تو وہ پانی دوبارہ جاری ہو گیا اور وہ غرق ہو گیا وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ قبل بہرا اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا تو ہم نے تم کو نجات دی وہرت نا اور ہم نے اعلی کو غرف کیا وہ ان تنظورون اور تم دیکھ رہے تھے یہ واقعہ جوم کو آشورما ہوا یعنی 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب نوسا علیہ صلاح و سلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی نے ان کو نجات دی فرعون آل فرعون کو غرف کر دیا اور پھر اس کے بعد جو اگلا دن تھا وہ دس محرم الحرام کا تھا بنی اسرائیل اس نجات کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے تھے پوچھا کہ تم یہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ سبحانہ آنا ہوا نے موسا علیہ صلاح وسلام کو نجات دی تھی تو ہم اس کی خوشی میں شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا نہن احقوبی موسا منہم ہم ان کی نسبت موسا علیہ سلاۃسلام کے زیادہ حقدار ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں آپ نے یہ روزہ فرض قرار دے دیا اس کے بعد رمضان المبارک کا روزہ اللہ تعالی نے فرض کیا تو یہ آشور کا روزہ نفل ہو گیا اور آپ یہ روزہ رکھتے رہے حتیہ کے جس سال آپ فوت ہوئے اس سال صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو وہ دن ہے کہ یہودی بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں اور غذا رکھتے ہیں امتداء میں آغاز میں اسلام کا مزاج یہ تھا کہ اہل کتاب کی موافقت اور اہل شرف کی مخالفت کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہی نازل ہوتی گئی تو اہل کتاب کی بھی مخالفت شروع ہو گئی پہلے اہل کتاب روزہ رکھتے تھے معروم ہوا تو آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں پھر آخر میں جا کے بتایا گیا کہ یہ تو یہودیوں کا بھی روزے کا دن ہے تو آپ نے فرمایا لقی سلا قابل منت سے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نویں محرم کا روزہ رکھوں گا روزہ رکھنے کی تاریخ بدل دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دس کا رکھتے تھے پھر نو کا روزہ رکھنے کا اعلان فرما دیا کیونکہ نجات تو ملی تھی رات کو رات کے وقت لے کے نکلے تھے مسالے سرات و شراط نے کون کون اصری بی بیلا میرے بندوں کو لے کر رات کو نکلی ہے وہ نو اور دس کی درمیانی رات تھی مثال ہے سمجھنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان دونوں کی آزادی ایک ہی رات میں ہوئی تو یہ یوم آزادی چودہ کو مناتے ہیں اور وہ پندرہ کو وجہ مخالفت جب وہ یوم آزادی مناتے ہیں تو یہ یومِ سیاہ مناتے ہیں یہ ہے مخالفت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقۂ کار کو اپنایا فرمایا لاً بقی تو اللہ قابل تاث اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں محرم کا روزہ رکھوں گا تو آئندہ سال آپ زندہ نہ رہے خوص ہو گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یوم آشورا کا روزہ کیسے رکھنا ہے فرماتے ہیں جب محرم الحرام کا چاند کلو ہو تو گننا شروع کر دو بس بہ یوم تا سے اور نو ضلح نو محرم الحرام کو روزے کی حالت میں صبح کرو نو کا روزہ رکھو یہ طریقہ کار ہے روزہ رکھنے کا اس نے سوال کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے کہنے لگے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو محرم کا روزہ رکھا تو نہیں ارادے کا اظہار کیا تھا نیت آپ نے فرمائی تھی کہ میں آئندہ نو کا رکھوں گا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم مصمم کو حقیقت واقعی کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے یعنی نو محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نو اور دس کا ملا کر روزہ رکھنا چاہیے نو اور دس اس کے لیے روایت پیش کرتے ہیں مسند احمد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم آسو کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو سومو یوم آسو را و خالف یودا پسومو قبلہ یومن او گا ہوں یومن لیکن یہ روایت ضعیف ہے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی محمد بن عبد الرحمن بن ابی سول حفظ ہونے کی وجہ سے ذعیف ہے جو اس روایت کا مرکزی راوی ہے اس لیے یہ روایت کمزور ہے ثابت نہیں پھر دوسرا یہ اس کھڑا کرتے ہیں کہ نو کا روزہ رکھنے کا کہا تھا دس سے منع تو نہیں کیا لہذا نو اور دس کا رکھنا چاہیے لیکن جو عدد ہوتا ہے نا عدد اس میں حسر پایا جاتا ہے یہ اپنے سے پہلے والے اور بعد والے دونوں کی نفی کرتا ہے مثال کے طور پہ جب آپ کہیں کہ میرا بچہ نویں کلاس میں پڑھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ نویں میں ہی پڑھتا ہے نہ ساتویں میں نہ آٹھویں میں نہ دسویں گیارہویں میں عد کے اندر اثر ہوتا ہے پھر اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کی مسجد میں جلسہ ہوتا ہے ہر سال تیئیس مارچ کو کوئی انتظامی امور کے پیش نظر آپ کہہ دیتے ہیں 23 مارچ کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے کئی مسائل ہیں یہ وہ لہذا آپ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال ہم یہ جلسہ بائیس مارچ کو کریں گے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بائیس اور تیئیس دو دن ہوگا یا صرف بائیس کو سادہ سا مفہوم ہے وادے سا مانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے کہا کہ دس محرم الحرام اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا لا قابل اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا دس کی اپنے آپ نفی ہوگی پھر کرنی ہے یہود کی مخالفت تو مخالفت کیسے ہوگی کہ اس دن جس دن وہ روزہ رکھتے ہیں اس دن آپ نہ رکھیں اور جس دن آپ روزہ رکھیں اس دن وہ نہ رکھیں تب ہوگی مخالفت اور اگر جس دن وہ روزہ رکھتے ہیں اس دن آپ نے بھی رکھا اور ایک ساتھ اور ملا لیا یہ مخالفت نہیں یہ موافقت بلکہ بڑھ چڑھ کے موافقت ہو تو مخالفت کا اسلوب اور طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہو وہ رکھتے ہیں جس دن اس دن آپ نہ رکھیں اور آپ جس دن رکھتے ہیں اس دن وہ رکھتے ہی نہیں باقی رہ گئی فضیلت کہ یوم عاشور کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی تو جب تاریخ ہی بدل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی اپنے آپ 10 کے بجائے نو میں آ اسی روزے کے مسئلے کو سمجھ لیں پہلے فرضیت تھی یوم عاشور کے روزے میں پھر فرضیت آ گئی رمضان میں دس محرم کے رودے سے فرضیت نکل کے رمضان کے رودوں میں منتقل ہو گئی ایسے ہی فضیلت دس محرم کے روزے کی جو بیان کی تھی جب تک تھی تو جب منسوخ ہو گیا تاریخ بدل دی وہی فضیلت کنورٹ ہو گئی نو محرم کے روزے میں تو یہ منہ علیہ ہی سلاق کی نجات کی خوشی کا روزہ ہے اور ویسے بھی رات کو نجات ملی تھی تو رات کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے اس کا تعلق عموماً پچھلے دن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور رات کا آخری حصہ اس کا تعلق اگلے دن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہ جو گھڑیوں میں تاریخ رات کے بارہ بجے تبدیل ہوتی ہے یہ بھی اسی اصول کے مطابق ہوتی ہے کہ رات کا ابتدائی حصہ پچھلے دن کے ساتھ اور آخری حصہ اگلے دن کے ساتھ منسلک اور شامل ہوتا ہے جیسے آپ کہیں کہ آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے باجمات اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ فجر رات میں بیٹھے ہوئے ہیں نا ایسا پڑھ کے تو آج کی فجر کون سی ہوگی جو گزر چکی اور جو آئندہ آنے والی ہے وہ کل کی فجر تو یہ عموماً عرف عام میں یہی اصول اور طریقہ کار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں کہ رات کے ابتدائی حصے کو پچھلے دن کے ساتھ اور رات کے آخری حصے کو اگلے دن کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے تو رات کو نجات ملی تھی فرعون سے موسا علیہ صلاح اور ان کی قوم کو تو بنی اسرائیل نے اعتبار کیا اگلے دن کا اور اگلے دن روزہ رکھا اور اسی رات نجات ملنے کی خوشی میں ہم نے اعتبار کر لیا اس سے ایک دن پہلے کا پچھلے دن کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ کے ان کی مخالفت میں پہلے روزہ رکھ لیا گرکھنا آلہ پھر تم کو نجات دی آلے فرعون کو غرق کیا آلے فرعون کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آل فرعون تو غرق ہو گیا اور فرعون بچ گیا نہیں فرعون بھی غرق ہوا فرعون کے غرق ہونے کی تفصیل بھی آگے اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے بیان کی ہے وَأَنْتُمْ ان اور تم دیکھ رہے تھے یعنی بنی اسرائیل کے سامنے یہ لوگ غرق ہوئے اللہ نے ان کے سامنے یہ کام کیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہمیں نجات مل گئی ہے اور فرعون اور اس کی آل اولاد وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں